ہدا کر سفر نمبر تین سو چھیاسٹھ مقتدہ رحمانیہ انتظان کے متعلق بابل میں کافی چل رہا تھا اس میں اضافہ اور ایک سبی احد زوجین رقعت البینونت دینکہ بغیر طلاق اور ایک سبیاماً لن تقع البینونت اور شافیری رحمہ اللہ تعالی رقعت فالحافل ان السببہ ہم تباین دون سبی عندنا اور وہ يقول بحق ایک مسئلہ بیان کر دیا فرماتے ہیں خرج احد زوجین من دار الحرب مسلم بن میں سے کوئی ایک پہلے کافر تھے کفر میں سے کوئی ایک دار الحرب سے ہماری طرف آ گیا یعنی دار اسلام میں آ گیا مسلمان مسلمان بن کے پاپا عاطل نہ تو ان دونوں کے درمیان میں تفریح کر دی جائے گی فرقت واقع ہو جائے گی امام شاط رحمت اللہ فرماتے ہیں لا تافا فرقت واقعہ نہیں ہوگی جدائی واقعہ نہیں ہوگی ان کے درمیان میں والی تو ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ ولسبی احد الزین اگر یا کوئی ایک, ایک کو قید کر لیا گیا <خز> تو ان دونوں میں بینونت یعنی واقعہ ہو جائے گی وعین صدیل اور اگر دونوں کو اکٹھا قید کر, جی، کر لیا گیا گرفتار کر لیا گیا لمطن تو اس کے وفالی وفات وضاحت یہاں پہ جدائی واقعہ ہو جائے گی ان السبب دون خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سبب جو ہے سبب وہ یعنی کا سبب جدائی کا جو سبب بنا ہے وہ کیا ہے وہ سوری ان دونوں میں جدائی ہے یعنی جو سبب ہے یہ یہ جدائی تو ہے لیکن بین ستور لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا کتاب میں ہوا تباین دار تباعین الدارائن یعنی دونوں کے شہر کا یا دونوں کے ملکوں کا جدا ہو جانا ہمارے نزدیک یہ سبب ہے فرقت کا جدائی کا کہ ان دونوں میں جو تفریح کی جائے گی جدائی ڈال دی جائے گی وہ اس وجہ سے کہ تبایون دارین کی وجہ سے کہ اب دونوں کا ملک یا دونوں کا شہر الگ الگ ہو چکا ہے لہذا ان دونوں میں تفریح پیدا کر دی جائے فرقت پیدا کر دی جائے کیونکہ جب دونوں میں سے ایک مسلمان ہو کر آ گیا دار حرف سے نکل کے دارال اسلام چلا گیا جی <coughs> تو اب ان دونوں میں جدائی واقعہ کر دی جائے ان کے شہروں کے دور ہو جانے کی وجہ سے شہر مختلف ہو جانے کی وجہ سے تو ہمارے نزدیک جو فرقت کا سبب ہے وہ تبادیل دارین ہے کہ دونوں کے شہر کا مختلف ہو جانا نہ کہ گرفتار ہونا جبکہ امام شافر رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرقت کا یا جدائی کا جو سبب ہے ان دونوں کے درمیان وہ گرفتار ہونا ہے تباین دارائن سے فرقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ان شاء الحمۃ اللہ الحاف الباطی ہے تو ہمارے نزدیک جو فرقت کا سبب ہے وہ تباعل دارائن ہے یہ بہت تباین لکھا ہوا ہے بین سطور میں تباعین الارائن بھی لکھا ہوا ہے تباعین کے اوپر چھوٹے سے الفاظ میں لکھا ہوا تباع الارائن کتاب وہی امام شافی آئندہ نہ کہ گرفتار ہونا گرفتار ہونا ہمارے نزدیک یہ فرقت کا سبب نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تباعین داریں فرقت کا سبب نہیں ہے بلکہ گرفتار ہونا فرقت کا سبب ہے آگے ان تمام حضرات کے لڑائل ذکر ہے امام کا آخر نے ذکر کیا ان کی دلیل ان کے ساتھ ہی بیان کر لہو یہاں سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل شروع ہو رہی ہے لہو ان فن پیسا امام شافی رحمۃ اللہ کی دلیل انتبائ اصروح فی پسل الولایتی ولایت کے انتہا میں یعنی ولاقت کے ختم ہونے میں تبایون تبایون جو یعنی دار، دارائیں اس کا اثر ہے یہ مؤثر ہے انتاہی ولایت میں ولایت کے ختم ہونے میں وزار کلاو اثر فوقاتی اور یہ تباعین دارائیں یعنی دونوں کے شہروں کا جدا ہو جانا یا ملکوں کا جدا ہو جانا ایک مسلمان ہو کر ایک ملک میں چلا گیا دوسرا وہیں پہ رہ گیا کافر ہو کے تو دونوں کا آپس میں دونوں کے شہر کا مختلف ہو جانا یعنی تباہیوں دارائن ہو جانا یہ فرقت میں ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے میں موثر نہیں ہے کل حربیر مستمنی کل مسلم مستمنی جیسے کہ حرب مستامن اور مسلمان مستامن اس سے بات کرتے ہیں کہ الحال تھوڑا سا ترجمہ دیجیے احمد سب فیصل استادی بہرحال گرفتار ہونا فیصلہ تو وہ گرفتار کرنے والے کے لیے خاص ہونے کا تقاضا کرتا ہے جس کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے بس وہ گرفتار کرنے والے کے لیے خاص ہو جائے اسی کا مرضی رہ جائے ولاح کو اللہ کے نکاحی اور نکاح کے ختم کیے بغیر یہ خاص ہونا ثابت نہیں ہوگا لہذا <الْمَصْبِي> اسی وجہ سے جو شخص جس کو گرفتار کیا گیا مسودی اس کو گرفتار کیا گیا گرفتار شدہ شخص اس کے ذمے سے فرق ثابت ہو جاتا ہے ولانا انبا یونی خفی کا تمام میں ترجمہ کر رہا ہوں مطلب جان کی وضاحت کرتے ہیں دلائل کی اللہ کی دلیل یہ ہےکمن لاتن تازیم المسالح فشاب محرمی لا تنتظم المصالح و یہاں مصالح سے مراد مصالح نکاح یہ نکاح کی جو مسلح ہیں مسلح ہیں وہ اچھا لا تاز المصالح کے نکاح کی جو مسلح ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتی جڑ نہیں سکتی حقیقی طور پر بھی حکمی طور پر بھی تبائین کے ہوتے ہوئے فشاب المحرمیہ تو یہ محرمیت کے مشابہ ہو جائے گا مل کر رقاب اور گرفتار ہونا یہ مل کے کو ثابت کرتا ہے بہولا ابتدا ان اور یہ مل کے رقابہ نہ تو ابتداءن ان نکاح کے منافی ہے بکاً اور اسی طرح کے بقا بھی نکاح کے منافی نہیں ہے شیر اور یہ ہو جائے گا شیرا کی طرح صفا کے محل عملی بہول مال ہوا ہوا سے مراد یہاں پہ گرفتار ہونا سبھی یہ گرفتار ہونا عمل کے محل یعنی مال میں صفا کا تقاضا کرتا ہے یعنی خالص ہونے کا تقاضا کرتا ہے اختصاد کا تقاضا کرتا ہے لا فی محل لا نہ محل نکاح میں اور فلم امینی لم کا سب یا ادارہ اچھا یہ اگلا وجہ ہے دیکھیے ذرا اس میں سب سے پہلے مسئلہ یہ بیان ہوا ہے پہلے تو ایک بات ایک فائدہ ذہن نشین کر لی کہ دیجیے یعنی میاں بیوی جو حالت کفر میں تھے پھر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے شہر میں مسلمانوں کے ملک میں چلا گیا دوسرا وہیں پہ رہا حالت کفر پہ رہا اب ان دونوں میں جدائی کس اعتبار سے ہوگی اس کا سبب کیا چیز ہوگی یعنی ان دونوں میں جو جدائی جس کو بیرونت کہا جاتا ہے اصطلاحی لفظ میں یہ جو واقعہ ہوگی ان میں جدائی اس کا سبب کیا ہے اس میں اختلاف ہے احناف احناسر امام شاطر کا امام شاطر رحمت فرماتے ہیں کہ اس کا سبب گرفتار ہونا ہے دو جین میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیا گیا تو دونوں میں جدائی واقع ہوگی جبکہ آنا کا مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سبب جو ہے وہ حکمن بھی اور حقیقتن بھی دارین کا مختلف ہو جانا ہے میرا بیوی بی کے شہر کا یا ان کے ملکوں کا مختلف ہو جانا ہے یہ سبب ہے ان کے درمیان میں جدائی کا گرفتار ہونا سبب نہیں ہے دونوں حضرات ایک دوسرے کے الٹ ہیں اب حضرت ہمارے نزدیک دارین یہ کا یا جدائی کا سبب بن جاتا ہے اس لیے اگر دو میں سے کوئی مسلمان ہوا اور دارالحرد کو چھوڑ کر دارالسلام میں داخل ہو گیا تو اہم دانہ یعنی ہمارے نزدیک تباین دارین کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ دار الحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ گیا تو دار کیا ہو گیا دار مختلف ہو گیا تبایون دارین کی وجہ سے ان دونوں میں جدائی واقعہ ہو جائے گی امام شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک واقعہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کا جو سبب تھا ان کے نزدیک گرفتار ہونا وہ نہیں پایا گیا اس میں اس میں تو خود ایک دو میں سے کوئی ایک دارہ ہرا اپنی مرضی سے چھوڑ کے دار اسلام میں آ گیا ہمارے نزدیک جو سبب تھا تباعین دارین وہ یہاں پہ متحفق اور ثابت ہو گیا لہذا ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے نزدیک سبب تھا تباعین دارائن ان کے شہروں کا مختلف ہو جانا کہ ان کے درمیان جدائی کا سبب ہے تو ہمارے نزدیک سبق پایا گیا تو جدائی واقعہ ہو جائے گی امام شاطر احمد مظاہرے کا دافعہ یہ تھا کہ جی گرفتار ہونا جدائی ہونے کا سبب ہے تو گرفتاری یہاں پہ چونکہ نہیں پائی گئی لہٰذا ان دونوں میں جدائی واقعہ نہیں ہوگی ایک تو یہ مطلب دوسری بات اگر دو جین میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں اس کو لایا گیا گرفتار کر کے لایا گیا تو یہاں تو بال جدائی واقعہ ہو جائے گی کیونکہ ہمارے نزدیک تباہیوں دائرہ ثابت ہو گیا کہ دونوں کا شہر مختلف ہو گیا ایک گرفتار ہو کے دارالسلام میں آ گیا دوسرا دار میں ہے تو جدائی واقعہ ہو گئی اور امام شابیر احمد الدالیہ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات کے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ان کا جو سبق تھا گرفتار ہونا وہ ثابت ہو گیا لہٰذا ان کے نزدیک ہی یہاں پہ جدائی واقعہ ہو جائے گی اس صورت میں اس دو میں سے کوئی ایک گرفتار ہو جائے اس کو لایا جائے گرفتار کر کے تو اس صورت میں جدائی واقعہ ہو جاتی ہے بال استفاق امام شافی کی سرما کا بھی کبھی یہی مطلب ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو قاعدے ان کے ضابطے کے مطابق جو سبب تھا گرفتار ہونا وہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور احناف کے قاعدے کے ضابطے کے مطابق تباعین دارین بھی اس میں ثابت ہو رہا ہے لہذا جدائی دونوں میں واقعہ ہو جائے گی بے استفاق ایک صورت یہ ہے اس کی کہ اگر میاں دیوی دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کر لیا جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے ان سوبیا مانڈن سفائی اگر میاں دیوی دونوں کو زو جین دونوں کو گرفتار کر لیا گیا سوبیا دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تو اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے اہم کی نظر میں شاطر احمد دارے کی نظر نظرے جب دونوں کو اکٹھا گرفتار کر لیا گیا تو ہمارے ہاں یہاں دارین دارائ ثابت نہیں ہو رہا کیونکہ دونوں کو دار حرف سے پکڑا دارال اسلام میں گرفتار کر کے لایا گیا اب دارالاسلام میں لایا گیا تو دونوں کا دار ایک ہی ہے اور وہ ہے دارالاسلام ان کے شہروں میں تو اختلاف ہوا ہی نہیں ہے لہذا ان کے درمیان میں جدائی ہوئی واقعہ نہیں ہوگی امام شافر احمد اللہ علیہ کا جو ضابطہ تھا کہ گرفتار ہونا جدائی کا سبب ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ دونوں کو اکٹھا گرفتار کیا گیا تو گرفتاری چونکہ سبب تھا لہذا امام شاقر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے جدائی واقع ہو جائے گی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھا تو یہ ہے اصل مسئلے کی جب یہ بات ہے اس کے اوپر پھر آگے دلائل ذکر ہو رہے ہیں اپنے اپنے فائدے کے مطابق دلائل دیے جا رہی ہیں کہ امام شاطی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نوجین کے درمیان جدائی کا جو سبب تھا وہ گرفتار ہونا ہے اور اہنب رحمۃ اللہ کے نزدیک جدائی کا جو سبب ہے وہ تبائینی دارائن ہے دونوں کے شہر کا الگ ہو جانا ہے جی اب اس کے اوپر دلائل جو پہلے امام شاطر رحمت اللہ کی تحریر امام اللہ فرماتے ہیں لہو المستامنی والمسلم المستامنی. امام اللہ فرماتے ہیں کہ جدا ہو جانا یہی صرف فرقت میں مؤثر نہیں ہے یعنی جدائی کے اندر صرف یہی ایک مؤثر وقت نہیں ہے کہ اسی کے ذریعے سے کیا ہوگا جدائی واقع ہوگی کیونکہ تباین دارائیں اس کا اثر صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ولایت منقطع ہو جاتی ہے ولایت ختم ہو جاتی ہے ولایت منقطع کا مطلب یہ کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنے جان و مال سے اس کی ملکیت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جو اس کی جاگیر ہوتی ہے جائیداد ہوتی ہے اس کا مال وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت میں نہیں رہتا تو تبائین دارین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اس کی ملکیت چلی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور صرف کسی ملکیت کا ختم ہونا یہ فرقت کا سبب نہیں بن سکتا امام شاطر رحمتہ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے پھر سمجھیے گا امام اللہ فرماتے ہیں کہ دارین یہ ولایت یعنی ولایت کے ختم ہونے میں مؤثر ہے فرقت میں مؤثر نہیں ہے تباعین دارین سے یہ ہوتا ہے کہ جب ملک ہی ایک تبدیل ہو گیا نکل گیا جیسے مثال کے طور پہ مسلمانوں نے مثال کے طور پہ مسلمانوں نے یہ ویسی مثال عرض کر رہا ہوں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف کی تھی کہ میں بالکل کی تھی اب جو, جو کہ صحابہ بڑے امیر تھے بعض جیسے رضی اللہ عنہ اپنا کپڑے کا تاجر تھے حضرت عثمان بنی بہت بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ تو صحابہ نے ہجرت کی اس کے بعد بے سرو سامانی کے عالم میں ہجرت کی ہے کوئی سامان مدینہ میں نہیں لے کے اور نہ کو پا نے لے جانے دیا اب اس کے بعد جو مال بچا ہے پیچھے اس کے مال کون بن گئے کفار اب تباعین دارین کے مسلمان مکہ سے نکلے اپنا شہر جدا کیا مدینے کو اپنا شہر بنایا ان کا دار جدا ہو گیا طباعین دارین سے مسلمانوں کی جو ملکیت تھی مکہ کے اندر ولاقت جو تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی جو ان کے گھر تھے جو ان کی فصلیں تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ان کے اوپر گفار نے قبضہ کر لیا وہ گفار کی ملکیت میں آ گئی تو امام شاید رحمۃ اللہ علی یہی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تباع دارین جو ہے تباع دارین یہ انقتائے ولات میں ثابت ہوتا ہے مؤثر ہے کہ انسان کی ملکیت کو ختم کر دیتا ہے لیکن فرقت کا ضرور نہیں بن سکتا کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کر دی جائے اس کا ضرور نہیں ہے امام شاخ رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں اور پھر آگے فرمایا کلحربیل مستمین بل مسلم المستمن جیسے کہ ایک حربی امن لے کر دارال اسلام میں آیا رہنے لگا ہر بھی کافر دار حرب میں رہتا تھا آیا مسلمانوں کے پاس اور اس نے کوئی معاہدہ تحریر کیا میں اتنے عرصے رہوں گا مجھے امن دیا جائے اتنا ٹیکس دے کے رہوں گا اس کی باتیں کی تو کسی کی ضمانت پر رہنے لگا اب وہ کیا ہوا جو امن لے کے رہ رہا ہے وہاں سے نکل آیا ہے اب وہ اپنی ملکیت وغیرہ سے ہاتھوں بیٹھا لیکن اس کی اور اس کی بیوی کی جدائی آپس میں نہیں کی جائے گی یہی حال امام شاہ فرماتے ہیں مسلمان کا ہے اور اس کو احناف بھی مانتے ہیں کہ مسلمان اگر امن لے کر دار میں چلا جائے کسی کی ذمہ داری میں دار چلا گیا اور وہیں پہ اپنا اس نے رہنے لگا رہا عشت پذیر ہو گیا تو اب وہ اپنی جائداد وغیرہ سے اپنی چیزوں سے محروم تو ہو جائے گا لیکن اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی نہیں کی جا سکتی تو تباعین دارین جو ہوتا ہے امام شاطر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ملائت یعنی ملکیت کے ختم کرنے میں تو محثر ہے لیکن زوجین کے درمیان جدائی کرنے میں مؤثر نہیں ہے اس کا قطل اثر نہیں ہے تباعین دارین کا یہ امام شاطر رحمتہ اللہ علیہ کی دریف احمد صب یو فیصت صفال استادی ولاح حق اللہ بن قطر نکال صرف یہاں سے مزید اپنے ضابطے کو مضبوط کر رہے ہیں یہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ قید ہو جانا سبائیون دارائن تو فرقت کا سبب نہیں ہے لیکن قید ہونا یعنی گرفتار ہو جانا یہ فرقت کا سبب ہے جان کے ماں مابین اس وجہ سے کہ جب گرفتار کسی کو کر لیا گیا اس سے ایک تو ولایت بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے جی اور دوسری بات یہ کہ نکاح بھی اس میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب انسان قید ہو جاتا ہے تو وہ دورانے قید جس جی شخص نے اس کو قید کیا ہے قید کرنے والے کا ایک قسم کا غلام بن جاتا ہے بس وہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے اس کے میں آ جاتا ہے جب وہ خالص صفا کا مانا یہاں پہ یہ خالص ہے گرفتار کرنے والے شخص کے لیے وہ گرفتار ہونے والا خالص ہو جاتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق اسے کرنا پڑتا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا فرق واقع ہو جائے گی کیونکہ اب وہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا اب وہ گرفتار کرنے والے شخص کے ذمے چلا گیا بس تو یہاں پہ ایک تو وہ اپنے مالو جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا گرفتار کر لیا گیا اسے اور دوسری بات اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا اور زوجین کے درمیان میں پرخت واقعہ ہو جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے قید کیا ہے قید ہونے والا شخص اس قید کرنے والے کے لیے خالص ہو جاتا ہے صرف اسی کا بن کے رہ جاتا ہے جی ہاں اس لیے ہمیں شاطر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرفتار ہونا جو ہے اس میں شدت زیادہ ہے یہ زیادہ سخت چیز ہے بنسبت کس کے تباعین دارائن کے تباین دارائن میں صرف ایک ہی حکم ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ملکیت یا غدایت انسان کی ختم ہوتی ہے فرقت واقع نہیں ہوتی گرفتار ہونے میں جب انسان کو گرفتار کر لیا جائے تو بس وہ تو پھر دیا اس کی زندگی صرف گرفتار کرنے والے کی قبضے میں ہے تو ایک تو اس کی ملکیت بھی ختم ہو گئی دوسرا اس کا نکاح بھی ختم کر دیا جائے گا زین میں تفریح کر دی جائے گی اس وجہ سے کہ جو قید ہونے والا ہے وہ قید کرنے والے کے لیے خاص ہو چکا ہے جی یہ نکاح عالیہ شرک کا بیان ہو رہا ہے کفار کے حق نے بالکل انہیں کے لیے اچھا جی تو یہ امام شاطر رحمتہ اللہ علیہ کی دریا اسی وجہ سے کہا نا کہ دیکھو یہ متفق ایک مسئلہ بیان کر کرتے امام شاطر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلیل مزید مضبوط لہذا کہ, جی کہ جس کو ہی نہیں سکتا تو ادا کرے گا تو لہٰذا نکاح بھی ختم ہو جائے گا اس کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی تو مام شاف رحمت اللہ نے ثابت کیا کہ گرفتار ہونا یہ اصل سبب ہے جو کے درمیان زدائی آگے کی دلیل ہے ولنا لاتن المصالح ملک کا سے آنا دلیل ہے کہ دار جو ہے نا اس کی وجہ سے جو نکاح کی مسلح ہیں جیسے مل جل کے رہنا اجداجی تعلقات وغیرہ تباین دارائن سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی دنیا ایک خاص جو ہے وہ ایک الگ جگہ میں ہے الگ ملک میں ہو گیا یہ جی اور بیوی ہے وہ الگ ملک میں ہے تو نکاح کی جو مسلح سے ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے حاصل تباعین دارائن سے نہیں ہو سکتی جب تباعین دارائن سے چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی تو گویا یہ ماہرمیت کے مشابہ ہو گیا ماہرمیت کا مطلب یہ ہوا لوگ نکاح ہو گیا دو جین کا اور نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریبی محرم ہیں اور محرمات کے ساتھ نکاح جائے گی نہیں ہے جی تو جب یہ پتا چلا کہ محرم ہے تو محرمیت جو ہے یہ مسالح نکاح نکاح کی جو مسئلے ہوتی ہیں تعلقات وغیرہ آپس میں مل جل کے رہنا اس کی کیا ہے اس کی راہ میں حائل ہے محرمیت جی تو اسی طرح یہ بھی تباعین دارائن بھی کیا ہے نکاح کی جو مسئیں ہیں ان کے درمیان میں ان کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے تو جب یہ رکاوٹ ہے تباعین دارائن تو لا محالہ اس،, اس کو دیکھتے ہوئے تباعین دارائن کی طرف نظر کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان میں جدائی واقعہ ہو جائے گی سماجی حقیقت بھی اور حکمن بھی حقیقت کا تو مانا یہ ہے کہ دونوں کا شہر الگ الگ ہو دونوں کا ملک الگ الگ ہو جائے جی اور حکمن اس طرح ہے کہ کسی بھی شہر میں کسی ملک میں جانے والا وہ جا رہا ہو اور وہاں پہ دائمی طور پر مقیم ہونے کے لیے جا رہا ہو عارضی طور پر رہنے کے لیے جائے. دائمی طور پر مقیم ہونے کے لیے جائے یہ ہوتا ہے حکمن تو حکمن بھی اور حقیقتن بھی تباعیل دارائن جو ہے یہ نکاح کی مسلحوں کے اندر رکاوٹ کا کام کرتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے جب اس سے دیکھا کہ مسلطیں حاصل ہی نہیں ہوں گی تو لا لامحالہ دونوں کے درمیان میں تفریح کر دی جائے گی جدائی واقعہ ہو جائے گی سب یو یو جی کو مل کر رپاوتی بہوب النا سے یہاں سے امام شاطی رحمت اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سمجھا کہ گرفتار ہونا یہی اصل سبب ہے حقیقی طور پر تو اس طرح کہ دونوں علیدہ علیدہ ملکوں میں ہیں حاضر الگ ملک میں ہے بی بی الگ ملک میں ہے ایک مسلمان ہو کے دارال اسلام میں چلا گیا دوسرا دارالحرب میں ہے تو یہ علادہ ملکوں میں ہو گئی تو حقیقی طور پہ ہے ایک ہے حکمی طور پر حکمی طور پر یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک دائمی طور پر مقیم ہونے کے لیے کسی ملک کا ارادہ کر لے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں ایک تو پہلے سے وہاں پہ چلے گئے گرفتار ہو کے چلے گئے یا ویسے چلا گیا جی ایک ہے کہ اس نے نیت کی ہے کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں مکمل طور پہ دائمی طور پہ عارضی طور, طور پہ نہیں اگر عارضی طور پہ ہوگا جیسے کہ مستامن مسلمان یا مستامن حرکت جیسے کہ امام شافی نے سب سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا بیچ میں اپنی دلیل کے طور پہ عارضی طور پر ہوگا تو پھر تو مسئلہ ہے کہ اس کے درمیان میں جدائی واقعہ ہو ہی سکتی تو یہاں اصل میں دونوں کا متمان نظر ایک ہی چیز بن رہا ہے فائدہ ہدایت نے دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا لیکن دونوں مکسا پہنچتے ہیں تقریباً ملتے جلتے ہیں حقیقی بھی اور حکمی بھی کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا مجھے بھی اس کے اندر تو بہرحال حکمی سے یہی بازر میں رکھیے گا کہ جہاں پہ وہ گیا ہے کسی دوسرے ملک میں تو وہاں دائمی طور پر مقیم ہونے کے لیے آردی طور پر رہنے کی نیت نہ کریں اگر آردی طور پر رہنے کی گیا ہے تو اس صورت میں ان کے درمیان میں جدائی واقعہ نہیں جیسے کہ امام شادی کی دلیل تھی کل مستا... کل ہربی علمستان میں نہیں کل <toss> جی نکا ہے کہ گرفتار ہونا مل کے رقبہ کا سبب ہے لیکن مل رقبہ جو ہوتی ہے یہ نکاح سے مانے نہیں ہے کیونکہ مثال کے طور پہ کوئی باندھی ہے اس کو بیچا گیا اس کا کسی غلام سے نکاح ہوا تھا اس کو بعد میں بیچ دیا گیا اب وہ کسی اور کے پاس چلے گئی ہے اس کا نکاح تو خبر نہیں ہوا مل کے کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا جب او نکاح ختم نہیں ہوتا تو وہ نکاح ختم نہیں ہوتا شاطر احمد اللہ علیہ کے دل سے یہی بات سمجھ آ رہی تھی نا کہ جب گرفتار ہو گیا بندہ تو, تو اپنی مرضی کا رہا ہی نہیں اس کی گردنی کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. تو یہاں پہ احناب جواب دے رہی ہیں کہ واقعی گرفتار ہونا مل کے رقابہ کو ثابت کرتا ہے کہ انسان غلامی کی زندگی میں آ جاتا ہے لیکن مل کے رقابا یہ نکاح کے منافع نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا جیسے کسی باندھی کو گرفتار کر کے لایا گیا یا کسی غلام کو لایا گیا جی اس کا نکاح برقرار رہے گا اگر کہ وہ غلام تبدیل ہوتا رہے گا کسی کے پاس جاتا رہے گا بسار کشرہ یہ خریدنے کی طرح ہو گیا جیسے کسی نے غلام کو خرید لیا جی یا کسی باندھی کو خرید لیا جس کا جو منقوع ہے پہلے سے ان کا نکاح اس میں ختم نہیں ہوگا چلیں دی. آگے دیکھیں سمہ ہوی محل عملی بہو المال لا فی محل نکاحی لا فی محل نکاحی اس میں تھوڑی سی گہس ہے اس کو آپ ذرا اس کا مطالعہ کر دیجیے گا کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں تشریف میں آپ اس کو دیکھ لیجیے ایک نظر پھر آگے ہم انشاءاللہ کل کر شروع کریں گے